بل تحبون ہرگز نہیں لوگو بلکہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو چار معترزہ آیتوں کے بعد جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کا علم حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے پھر آخرت اس کی نعمتوں اور اس کے عذاب کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کو فکر آخرت کی نصیحت کی ہے اور کہا ہے کہ تم دنیا اس کی لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے دوڑتے ہو اور فکر آخرت سے غافل ہو گئے ہو اس لیے کہ دنیا کی لذتیں فوراً حاصل ہو جاتی ہیں اور آخرت کی نعمتیں نگاہوں سے اوجھل ہیں حالانکہ اگر تم عقل و خرد سے کام لیتے دائمی انجام پر تمہاری نگاہ ہوتی تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اور قیامت کے دن تمہیں ایسی دائمی خوشی ملتی جس کے بعد کبھی بدبختی اور دکھ اور مصیبت تمہارے قریب نہ پھٹکتی